عم اللہ عمل الرحمٰن الحمۃ الرحمۃ اللہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محتربہ تمام سامعین کو شہم صنع سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف سے اوردمسہ اور دس نمبر ایک اور اور اوراجہ کا جو مجموعی دعوت ہے اور اولاد خمشاہ کا اندرس نمبر تین تیس آلوں کی عمر خان تک پہنچا رہا ہوں اس میں دعائ مغرب کے بارے میں یعنی اللہ حال حصہ اللہ اور دعا تشفق کے بیچ جو چھوٹی دعائیں پڑھنے ان میں سے دعائ مغرب کے بارے میں ہیں اس کے بارے میں میں تھوڑا سا کل آؤں کے عمرِ قانون تک اس کا یہ دعا پیامن کب فرمایا کس موقعے پر فرمایا تھوڑا توجہ جو تھا آج مزید اس کی تھوڑی سی توجیحات ہیں اس دعا کو سمجھنے میں عام لوگوں کے ذہن میں عام لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے مسکن جمعرات ہاں جی فقیر ہوتا ہندس بے مال جی بے دولت جو ہے لوگوں کو غریب عام عرف غریب کہا جاتا ہے مسکین کہا جاتا ہے ہاں جی ہاں دقت شر کو کہا جاتا ہے اس معنی میں لیتے ہیں جبکہ آدیس میں عزیز کی لوگ کتابوں میں یہ مبارک دعا جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے مسلمہ دعاؤں میں سے ہیں اور عدیز کی کتابوں اس دعا کے کی معنی کیا فرماتے ہیں اس کا جو ہے کتابوں کے حوالے سے ہم تھوڑا سا لوگوں سے شیئر کریں گے اس حوالے سے تاکہ دعا کا جو حقیقی معنی ہمیں سوچا جائے اور اسی حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں ہم اس دعا کو کریں تو اللہ علامہ میں لغوریت کی تھوڑی توجی دیتا ہوں اللّہ آئیں تو میرے رشتہ اللہ اللہ آہینہ تو ہمیں زندگی عطا فرما آہینہ جو ہے ماد حیاہ یا سے حیاتنگ کے معنی میں زندہ رہنا کے معنی میں ہاں جی اس کے علاوہ جو ہے آہیا یوہی جب اصل یہ پھیل آیا آہیا یو سے ہیں تو اس کے معنی زندگی عطا کرنا زندہ کرنا جان ڈالنا ہاں جی ان معنی میں استعمال ہوتے تو یہاں پر جو ہے آہینہ اظامِ زندگی عطا کرنا زندہ کرنا زندہ رہنے کے معنی میں کہ اس معنی میں کہ اے اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے اے اللہ ہم زندہ رکھے کس حالت میں مسکین مسکین کی حالت میں وہ آمدنا اور اے اللہ ہمیں موت دے عمتۂ میں سے موت دینے کے معنیٰ میں ہے امر کشغائے موت دینے کے معنیٰ میں اے اللہ ہمیں موت دے ہاں جی ہمیں موت دے جب دنیا سے ہم رہا تو ہمیں موت اس دنیا سے اور بے جان جب نکال رہے دنیا سے تو یہاں پر جو ہے موت دین کے معنی میں آہینہ ہمیں موت ہے جب ہم اس دنیا سے جا رہا تیرے طرح تو ہمیں موت ہے مسکین ان مسکین کی حالت میں وہ یا اللہ ہمیں محسور کرے ہاں جی ہمیں کل کمن میں میں یا شروع جمع کرنا اکڈا کرنا مشور کر ہمیں اکٹھا کرے پھر زمرہ زمرہ گروہ جماعت کے معنی میں ہاں گروہ جماعت پاٹھی یعنی اللہ اللہ مساکین کی گروہ کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ ہمیں قلقِ عمل میں معشور کریں بے رحمدگاہ یا ارحم الرحمین ارحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو اس دعا میں جو ہے لفظ مسکین جو ہے تین دفعہ ذکر ہوا ہے اور اصل دو دعا اللہ سے یہی کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں مسکین کی صورت میں ہمیں زندگی دے مسکین کی صورت میں ہمیں موت دے اور مساکین کے ساتھ ہمیں مشہور کرے تو ادھر مسکین سے مراد جو ہے آیا غریب تندس تاندس فقیر مراد ہے یا اس مسکین سے کچھ اور مراد ہے ہاں جی تو اس لحاظ سے جو ہے ایک تو مسکین کے معنی عام اور میں تو ہاں جی غریب کے معنی میں لیتے ہیں عام اور میں ہاں جی لیکن جو ہے لغات کی کتابوں میں جو ہے استقانہ جو ہے مسکین ازکنہ رجل و مسکین ہونا یہ تجمہ بارہ کیا استقانہ وستخانہ ذلیل اور عاجز ہونے کے معنیٰ کیا ہے اور غربت افلاس محتاجگی وغیرہ اور ذلت کمزوری کے کی میں کیا ہے ہاں جی المسکین اس کے جمع مساکین ہیں اور لیکن اصل لغت جو ہے جو اصل دقی لغت لوگوں نے بحث کیا ادھر مسکین سے مراد جو ہے کیا ہیں ہاں جی جو عربی لغت کی سب سے معتبر اور مستند لغات میں سے ہیں اور پندرہ بیس بیس بائیس جلدوں میں ہیں لسان العرب نامی عربی جو بہت ہی مشہور عربی لغت کتاب ہے اس میں بیان فرماتے ہیں مسکین اور فقیر کے اس کے اصل معنی کے لحاظ سے فرماتے ہیں اس کا کی ہے مسکین اور فقیر کے اصل مسکی اصل معنیٰ کیا ہے فرماتے ہیں عصل المسکینی فل لغت مسکین کا اصل اور حقیقی معنیٰ لغت میں القاض خضو و خوشو اور آجزی کرنے والے کے معنیٰ میں اصل میرے مدعا یا جان کر اسی کو وہاں فرماتے ہیں اس کتاب میں اصل المسکین مسکین کا اصلی اور حقیقی معنیٰ عربی ادب میں لغت میں الخاض و خاض خضو اور خشو اور اللہ کے اور آجزی کرنے والا رکوف ابیکن خدا درگارن اصل الفقیر اور فقیر کا اصل معنی محتاج کے معنی میں یعنی عربی اصل ادب میں مسکین اور فقیر میں فرق ہے ہاں جی مسکین جو ہے فقیر جس ہم عورت میں مسکین کہا جاتا ہے شرگ عربی زبانوں سے فقیر کہا جاتا ہے اصل میخی کے معنی میں اور جیسے ہاں اور مسکین جو عربی زبان میں شرگوں کے معنی میں نہیں ہے اس کا اصل معنیٰ خاضے اور آجز کرنے والا جیسے میں عربی عبارت آپ کو نقل کیا اصل المسکین فل لغت القاض و اور خوشو اور آجز کرنے والا اور اصل الفقیر المحتاج اور حقیقی جو فقیر فقیر کے اصل کے اصلی معنی لغوی حقیقی معنی محتاج کے معنی میں تو لیکن ہم اور میں مسکین اور فقیر دونوں کے ایک ہی معنی میں لیتے ہیں جب کہ جو ہے مسکین کے حقیقی معنی خاضِ آجزی کرنے والا ہاں جو حضو اور خوشی کرنے والا تکبر نہیں کرنے والا اللہ کی درگاہ میں اس معنی میں اچھا یہ جی اسی معنی کی تصدیق کے لیے یہ بندہ جو ہے یہ سن عرب جو اس کے مالف اسی حدیث رسول اللہ کو یا پر بیس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لہٰذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رسول اللہ نے اپنے دعا فرمائے اللّہ آہین مسکین ہوا من مسکن ہوا شنِ المساکین ہاں جی تو اس دعا کا جو ہے معنی انہوں نے کہا اس دعا میں جو ہے ارادہ بھی اس دعا میں مسکین سے رسول اللہ نے ارادہ فرمائے ال تواز و اور اخبات کے معنی قرآن باغ میں بھی مخبطین کے علاوہ سے فروطنی آزیزی کرنے والا ہاں جی اور اخبات کے معنی منقصر القلب ہاں جی منقصر القلب جو ہے اور دل جو و جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے میں کثرت عجیزی کی وجہ سے دل ٹوٹا ہوا اللہ کے فقر میں تو عرب بولتے ہیں اللہ الای مراد کیا ہے یعنی احبت اللہ اللہ کے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی کرنا تو یہاں فرماتی اس حدیث مبارک کی توضیح میں یہ مقدس کی کتاب فرماتے ہیں اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ آئینی مسکین سے مراد توازن اور اخبات مراد لیا ہے تواز فروتنی آجیزی اور منکسر القلب کے مانے لیا ہے ہاں جی اور یہ مراد اللہ یقون من الجبارین اور اللہ سے یہ دعا کریں اے اللہ میں تیرے درگاہ میں ہمیشہ آزیزی کرنے والوں کے زمرے میں مشور کرے اللہ ہمیشہ تیرے درگاہ میں ہاں جی اور اور توازو اور خوشبو و خوشلو سے رہنے والوں میں ہمیں مشور کریں وقوں اور یہ کی من الجبارین اور اے اللہ میں تیرے درگاہ میں جبار اور ظالم لوگوں میں سے اور متکبر لوگوں میں سے ہمیں قرار نہ دے کہ ہم ذہنی طور پر جو ہے اللہ کے دربار میں خود کو کچھ سمجھنے والا خود کو ہمیں مجبی جابر اور تکبر کرنے والوں میں سے ہمیں قرار نہ دے بلکہ اللہ ماہی نے یعنی اے خاص اللہ کا یا ربی یعنی اے اللہ ہمیں جم تیر درگاہ میں ہم آجزی کر ہیں میرے رب علامہ اسکین مسکین یعنی اے اللہ ہم تیر درگاہ میں آجزی کر ہیں میرے رب ہاں جی ضلی غیرہ متکبرین اور ہم تیرے درگاہ میں فقیر و تندہ ہیں تیرے پاک ذات کا اور متکبر کرنے والا ہم نہیں ہیں یہ مراد ہے اور آپ فرماتے ہیں والے سے یوراد الفقیر المحتاج اور یہاں پر مسکین سے مراد فقیر اور محتاج کے معنی میں نہیں ہے کیوں نہیں یہ فرماتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے <تصفيق> وقت استعاذ اور رسول جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفقر الفر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ظاہری فقر سے فقر و تمدستی جو بے مال ہونے کی وجہ سے ہاں ہاتھ خالی ہونے اس کی وجہ سے جو ہے انسان فقیر آ جاتا ہے اس سے آپ نے پناہ منگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی اس سے آپ نے پناہ منگا تو جو ایک طرف آپ اس فقر سے پناہ مانگے اور ادھر اس فقر کو دعا کریں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے ہاں جی اور آپ کی ایک حدیث مبارکہ نیز الفصاح میں حدیث نمبر دو سو میں ہے اس میں آپ حکم ہیں امت کو استا عز من الفقر تم اللہ تعالیٰ سے درگاہ میں آپ اللہ اس کے درگاہ میں پناہ مانگو اللہ کے حضور میں پناہ مانگو اس فقر ظاہری سے تنگ دستی سے اللہ کے حضور میں پناہ مانگو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس فخر آخر سے جو ظاہر فقر ہے اس سے آپ پناہ ماریں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اس کے علاوہ بھی لغاتی کتابوں میں اسی کتاب میں پھر فرماتے ہیں ضلع اصل فلم اسکین من النحم من المشقن قدیم مسکین مسکنے سے مسکن من کے واہ الخضو و اللہ کی درگاہ میں آجزی اور اللہ کی درگاہ میں خود کو حقیر سمجھنا علامہ عشقین مسکین کا معنی اصل میں مسکین کا یہ معنی ہے جی تو اس بات کی جو ہے اور قرآن پاک سے بھی انہوں نے پھر دلیل لایا ہے سورہ وضاح سے یا سورہ بلد سے یتیم انضاء مقربہ وہاں پر یہ آیا تو یتیم انضاں مغرب اور او مسکینضا مطربہ فرمایا تو مسکینضا مت مسکین جو زا مت وہاں بھی یہ معنی کہ ہے وہ الماطربہ سے مراد الفاق کرے تو اس عبادت سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے ایک بندہ جو ہے یعنی وہ فقیر عجیزی کر رہے ہیں یعنی وہ آجزی اور داندہ وہ کس وجہ سے زمین پہ ہاں جی اس کی عجیزی کی ہوا کی وجہ فخر ہے اس عبادت میں فرماتے پر یہیں یہ سے معلوم ہو گیا کہ مسکین کا اصل معنی صرف آجزی کرنے کے معنی میں ہے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں خوضو اور خشو کرنے والے کے معنی میں ہے اس اسی لغات میں آگے پھر فرماتے ہیں وسط قانہ ازا خزاں ہاں جی اور ول مسق کا نتیجہ فخر لاشن تو یہاں بھی یہ فرماتے ہیں وسطان اے خزا خاضو اور خوشو کرنے والا آجزی کرنے والا تو اس لغات کی اس پوری کتاب سے ہم پر پہنچتے ہیں انہوں نے اس بات پر کافی زور دیا ہے کہ فقر سے مراد یہاں فخر حقیقی ہے ہاں جی فقر حقیقی تو اس معنیٰ کو سامنے رہنے کی صورت میں اس دعا کے ترجمہ پھر یوں ہو جائے اللہ ماہن مسکن ان کا ترجمہ حقیقی ترجمہ یوں ہوگا کہ اے اللہ علام مسکن اے اللہ مجھے ہمیشہ تیرے درگاہ میں آجزی اور تزلخشو کرنے والے کی صورج میں تزل الخوشو کرنے والے کی صورت میں زندگی عطا فرما ہاں جی اور تکمبر اور غرور کرنے والوں کے زمرے میں ہمیں اس اس حالت میں مجھے جو ہے زندگی آتا نہ فرما اور اسی آجزی و آمد نمسکن یعنی اور اسی آجزی اور خوشو کرنے والوں کی حالت میں رہ کر مجھے موت دے موت دے دے اور کل قیامت میں واشن فضول میں یعنی اور کل قیامت میں بھی اللہ کے حضور آزیزی اور خضو اور خوشو کرتے رہنے والے لوگوں کے ساتھ مشہور فرما نہ تو یہ مناتے نہ کہ متمبر اور جاوید لوگوں کے ساتھ محسور فرمائیں اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تیرے رحمت کا واسطہ کہ تو ہماری اس دعا کو قبول کرے تو اس دعا کے مطلب اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں ہمیشہ آجزی کرنے والے کے معنی میں ہے اور اس کو بولتے ہیں فقر حقیقی کے معنی میں اور حضرت شاہ سے علیہ بھی فکر الحب میں باب الجہاد میں فرمایا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید نلِ بے شک مجھ محمد کے دو پیشے ہیں من احب فقط احب نجیر جیس نے ان دونوں سے محبت کے بے شک اس نے مجھ سے محبت کیا اور من ابغذا المہ فقط ابغذا نجیش نے ان دونوں پیشوں سے بہت رکھ اس نے مجھ سے بغر رکھا وہ کیا الفقر و فخر الجہاد یعنی الکبر ولاسغر یہاں بھی شاہ سے علیہ الرحمٰن سے مراد فقر حقیقی اور جو ہے جہاد اکبر مرالہ ہے جو کہ شیطان کے ساتھ مسلسل جنگ کرنا نفس امارہ کے ساتھ جنگ کرنا تو اس وقت ادھر اللہ ہم اسکین اسکین اس بھی حقت میں یہی مراد ہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے علیہ اللہ مجھے ایسے لوگوں میں سکرات دے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں آجزی کرنے والا ہے اور اسی فخر حقیقی کے بارے میں پیار رسلی فرمایا الفخر و فخری فخر میرا فخر ہے تو ایک جگہ ہاں جی تو اس سے ادھر بھی فخر سے مراد فخر ہے حقیقی مراد ہے کہ انسان ذہنی طور پر جو ہے خود کو ہمیشہ اللہ کا محتاج سمجھے انسان خود میں تمام اشیاء اور امور میں خواہ دین دنیاوی ہو خواہ اخروی ہر لحاظ سے ہر وقت محتاج سمجھنا اور کسی بھی وقت کسی بھی حال میں ہاں کسی بھی چیز میں اللہ سے بے نیاز نہ سمجھنا اور خود کو سو حیصد اللہ کا محتاج سمجھنا یہ فقر حقیقی ہیں اور خود کو کبھی بھی اللہ سے بے نیاز نہ سمجھنا یہ عقیدہ یہ سوچ یہ فکر اس کو فقر حقیقی سے تعور کیا اور یہ حدیث بھی ہاں جی یہی فقر حقیقی ہے جو حدیث الفخر فقری میں فرمایا چنانچہ جیسی فخر فخر انسان اللہ کا سو فیصد محتاج ہونے کا ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہونے پر میں یہ قرآن باقیات بھی ہے اللہ حرمۃ تم الفقرا اللّہ و اللّہ الحمد تم سب اللہ کا محتاج ہیں اللہ ہی جو بینیاد اور صاحب تعریف ذات ہے تو یہاں پر بھی یعنی محتاج ہے کس چیز میں محتاج ہے ہر چیز میں محتاج ہے دوسرے الفاظ میں ہم یوں چیز میں محتاج یہ نہ کہیں بلکہ کس چیز میں ہم محتاج نہیں ہے یعنی کون چیز ہم دکھا سکتے ہیں جس میں ہم محتاج نہیں ایک ذرے کا ہم محتاج ہے گندم کے ایک ذرے کا بھی محتاط کے ایک قطرے کا بھی ہم ہیں ہاں اپنی زندگی مود, حیات اور اپنی صفات ہر بقا ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے تو اس دعائیں مبارک اللہ نے مسکن عالن مسکن میں ہم اسی حقیقت پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ عنہ مسن میں یعنی ایسی فقر حقیقی کا بندے ممن اقرال کرتے ہیں اللہ کے حضور میں تاکہ اس کے اندر اللہ کے حضور کسی بھی قسم کا بے نیازی اور تکبر کا سوچ تک نہ جائے اور خود کو اللہ کے حضور ہمیشہ محتاج محض جان کر ہمیشہ سے عجیزی اور خضو و سے اللہ عبادت کے عبادت راہی کرتا رہے ہمیشہ جو ہے ہاں جی اس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے تیرے نبی نے یہ دعا فرمایا ہے تو اللہ ماہی نے مشکنن اے اللہ ہمیں تیرے درگاہ میں عاجیزی کرنے والوں میں سے ہمیں زندہ رکھے اور وہ ہنج واہ من اور اللہ ہمیشہ جو ہے اس حالت میں ہمیں موت دے, دے کہ میں خود کا ہمیشہ تیرا محتاج سمجھوں اور کبھی بھی خود کو تجھ سے بے نیاز نہ سمجھوں اور ہمیشہ درگاہ میں آجزی کرنے والوں میں خضو خشو سے رہنے والوں میں ہمیں حالت کرنے والوں کی حالت میں مجھے موت دے وہ شرفیز الطلم اللہ ہمیں ان لوگوں کے گوروہ اس گروہ میں ہمیں شامل کرگل گل کا حمد میں جو تیر درگاہ میں آجزی کرتے ہیں یہ مرادیں نگرہ میں انہیں گل برسات اس دعا کو اختتام کرتے ہیں